را دی وقت و لکھو باو باراد وقت کے جواد اورب کے مبارات لکھن وقت نامے کی اے بندہ تو سر اٹھنے کی اس بناوا اور دادا نامہ اپنا نام دسمہ قط قد كما مولا و لا و لا مولا حق في ولكي يشكي فهم جماعت اتفاق من اصل مسری من کو مشاغ لیکن مصلیوں و سراواں کا ضمان القلات وقف الدواب اور قرات و صاحبین نے موقع تو محمد الحسن چہیبانی ان صاحب ایمون بہن افتادے داد نے جواز القرات تو تماماد ہوتا کہ لم تہا کی چاہیے باب کا عزل نے راجہ ادالا نا کہ کم سے جناب حاوی کہ وقف سالتین حاوی کے جائز بعض اعتراض کہ چداد اورات کو انہوں نے مخارج ہے کہ جہبیس کا اسلحہ اور اس جملیت آگئی از سامیت و ضربانی استمتاق پر غیر دو انفاق پر عائل نظر آجی اور انفاق دائیں دے تکلوب سے جواب کو شرع کہ کی راضی چکاری سر وقب کی او استعمال رکی زنانہ او خرسی بیانا اگر سے تکلوب دے سیدارہ چلائکم اپنے اگر بارد وقب دزمکی دے اولاق وقب دزمکی دارہ چلاغی اصل معمول شکم رحمت اللہ خبر الرجلا بول جود مساحات رجلا کرم در حتارک اللہ فاسین سید غفار چغلاق جدا ہے رپھنا ان رپھت لشیان و ان میں پنجالر بہات تتن مساکین طانہ سر کرو جون کی ذات اگے نہ بن کے دا رہے چلو مرہم تو صبر اگے نہ پیداد صدا مسلاتی کے امام ابوانبر اپنے بذات قوت اگے ان سوالات کا طے کرنے کے لیے ہمارے ہمارا ہمارے یہاں جدار دار او ہمارے حاضر پڑے گی حاصل اشتراک مت دا اللہ وے بے فبارات متعلقی کہ ذقناش کرخاو خاون طلاق پر بھی آنتھس کر چہ غلطر بھی اسی کی چکم متعلقہ رہا بذای کو کہ بغیر مزرتن کتاب از امر سے بل چاہتا ضرور سنتمنی کی انا بدی تو گھرر تھی بلست کنت چہ داغانی شنہ کو نہ تو کو نہ تو کلو سکونت مسلہ بخوندے یہ دام سر ہس سکونت قبل ایک ور کہ بی زوجین پسو نے کعبہ علیہ مال گبے باویں سو بنے کذاما نے چہ ہر تہ بھاور کو نہ فقہ او سکونت دیوجن چے دین قریب حضرت عالی شین چچا دوی نے باہر ہوئی تا تجھے مخالات گزری دی دیوجن ہر تہ بھاور کے دی تبلے پشت کو نشنے تہ تہ ہا دے دی تبلے جن نشنے لگا دیر او کوٹ کی تضبط جہاز کو۔ ساتھ دا نبی رسول اللہ نہیں. اور فر صاحب مقصد تحصیل اوا قال عثمان قال ان رسول صل الله صلى الله عليه وسلم مرشتري بيروما يكون قلوب يا قذر المسلمين اندا ني گتمسیدم دے فدری مقصد اسے مقام جوج جو اخر بيروما يكون قلوب يا قذر المسلمين فاش تراها عثمان اوا سوالو سوتما عثمان رضی اللہ عنہ کیندے زرو پیمانی پر اور جنہ کافر بابا بیسن تین سینے سے روکے بارے اعلی سلطان محمود قارا او اس ماں طلب نے پہلے وقت سے پر علاج کی دا اور اسی تے اشارہ دا کہ نہ بوغات نہ اعتراف ہو کہ نہ پر پروان کو ان میں استعمال تقسیم کرے اور کہ گا جس جما مال داری وقتن مال داری جما ہوا کہ ماں پروان سے یہ نماز فرمان لوتی انا سو کارما او و دار سو کارما نو کارما جانما پیشان فزون کارن کیندے مکھے معاملہ داریو چاچ بند بسو کتے جے رسول اللہ پر اور جننا جس رسول اللہ مالا گج سبد وے تبو سبدا بس حالت پیشق دے گرمے تو نے بند بسو کیدا بعد جے رسول اللہ پر اور جننا دار پر جنتے فاجہما دارے بند بسو گان یو سیکھی ندیم